بس اللہ و رحمۃ الحمد اللہ محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وقت مجھے تمام خران گرامی دانش مجیو خران باقی تمام سامعین سب کچھ مسلم بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب کے خلافت میں سے آج پھر ایک باب نمبر باب ہے باب نمبر پینتالیس باب الوکالت کے نام سے ہاں جی باب الوکالت کے نام سے <سلام> باب کا معنی جو ہے بیان کے معنی میں وکالت نیاوت کا معنی ایک بندہ جو ہے کسی کے کام کی نیابت میں دوسرے کا کام کر لیتے ہیں ہاں آپ نے خود نے یا کسی کو بھیجا آپ کی طرف سے کوئی چیز خریدنے کے لیے یا آپ کی طرف سے کوئی چیز بھیجنے کے لیے اس کو بھی وکالت نیابت کہہ سکتے ہیں اسی طرح آج کل کورٹ کچری میں جو ہے وکیل یہی شرع وکیل اسی اصطلاح کے مطابق آتا ہے کورٹ کچریوں میں جسے آپ وکیل کہتے ہیں وکالت کے علم بولتے ہیں وہ سارے اسی باب سے مربوط ہے کہ آپ نے جو ہے عدالت میں جو ہے آپ کی طرف سے جو وکیل آپ کی طرف سے لڑے گا جس کا آپ نے اپنے نائب بنا لیا وہ آپ کے مدعا کو جو ہے مدلل طور پر جس کے سامنے پیش کریں گے وہ آپ کی طرف سے جو ہے دوسری طرف کے بیان وغیرہ پر جرح کریں گے تو اس کے لابے خود سے قابل شخص کو جو اہل فن ہوتے ہیں اپنے فن وکالت میں ان کو آپ معین کرتے ہیں تاکہ جو ہے کیس جیتے مشکل پیش نہ آ تو یہ اسی باپ سے ہے تو باب الوک یعنی نیابت کا باپ کسی کو اپنے جانشین بنا کے کوئی بھی کام کرانے کے لیے البتہ کچھ کاموں میں جائز ہے کچھ کاموں میں جائز نہیں وہ آگے تبصرے سے آئے گا تو آیا وکالت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یا آپ کی سیرت موجود ہے تو اس سلسلے میں یہاں دو جو ہے آپ کے طرف سے آپ کے عملی سیرت جو ہے دو دو سیرت کے وقار پیش کر رہے ہیں منقول النا روایت نقل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روات ہوئی کہ ان وکلا یہ کہ آپ نے اپنے وکیل بنایا عروۃ البارکیا عرت الباقی نام بارقی نامی آپ کے ایک صحابی کو آپ نے وکیل بنایا کسی کام کے لیے فی شرائع شاتن ایک بکری کو خریدنے کے لیے ایک بکری خریدنے کے لیے آپ نے اسے اپنا جو ہے وکیل بنایا اور اس نے جو ہے نائب بنا کے بھیجا وکیل بنا کے اس نے آپ کی طرف سے خرید کے لے کے آیا تو اس معلوم ہوا کوئی بھی خرید و فروح میں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں اسی طرح وہ ابن امیہ <أُمَّيَّة> آپ کے اصحاب میں سے ہیں امر امیہ اس کا اپنے نے وکیل بنایا فی قبول نکاح ام حبیبہ آپ کے ازواج مطالعہ آپ کے ازواج میں سے امات المومن میں سے ام حبیبہ ہے ہاں جی ان کے نکاح میں آپ نے آپ کی طرف سے قبول کے لیے نے ہاں جی نکاح کے قبول کرنے کے لیے جب بولے اس ہاں جی جب بیوی بی کی طرف سے ہاں جی خاتون کی طرف سے ایجا ہوتی ہے تو مرد طرف سے قبول ہوتی ہے تو آپ کی طرف سے آپ نے قبول کے وقت کو جاری کرنے کے لیے آپ نے ہاں جی امر عمایہ کو بھیجا تو منقول ہے نقل ہوا ہے امر ابن عمایہ کو آپ نے وکیل بنایا پھر قبول نکاح ہیں معبا کے نکاح میں قبول کے آپ کی قبولیت کے لیے ہاتھ کو قبول کرنے کے لیے آپ نے ان کو وکیل بنا کے بوجا اور ان سے کہا معا کے نکاح میں آپ میرا وکیل ہو اور آپ میری وکالت میں نکاح کی جو ہے آپ قبولیت کا آپ کرکا جائیں تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں بھی جو ہے اس لیے ہمارا عام اور میں جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے آپ ایک عالم کو خاتون کی طرح سے بھی وکیل بنا دیتے ہیں امراط طرف سے بھی وکیل بنا دیتے ہیں کبھی دونوں طرف سے ایک وکیل آ جاتے ہیں کبھی والوں کو ہاں جی لڑکی طرف سے یا خاتون طرف سے کوئی اور بندہ باپ وغیرہ دادا وغیرہ کوئی وکیل بن کے آتے ہیں ہاں جی تو اس طرح جو ہے وکیل کا سلسلہ جو ہے معاشرے میں چلی ہوئی چیز ہے اور پیمبر سے بھی مروی ہے آپ کی عملی زندگی میں بھی یہ چیزیں گویا کہ موجود تھیں اب کی سر فرماتے ہیں ولیل وکالت اور بات وکالت کے اس معاملے میں جو ہے ہاں جی اس عالم میں کل چار رکن ہے چار بنیادی باتیں ہیں چار رکن ہے ان کا پورا ہونا ضروری ہے رکن اول پہلا العقد ہے ہاں جی وکالت کا آرت ہونا ضروری ہے ہر چیز میں جو ہے معاملات میں آرت ہوتے ہیں وکالت میں بھی آرت ہوتے ہیں اب وکالت کا آرقت یعنی سوا وہ کیا ہے واہ وا کے سوچے واہ و لفظ وکالات کے عقیقی سر لفظ ہیں کیسا ہوں جی کا کیسا جو دلالت کرتی ہے عید الصناوتی جو دلالت کہتی ہے کسی کہ شخص کو نائب بنانے پر پھر تصرفی کسی بھی کام میں ہاں کسی بھی معاملات میں تصرف پر اس کو نائب بنانے کا کے اوپر دلالت کرتا ہے آپ ہاں؟ نے کسی کو بھائی تم میرا وکیل ہو کس چیز میں فلاں چیز خریدنے میں فلان چیز بیچنے میں فلاں کام کرنے میں اسی طرح مختلف تصرفات قما یقول و چینان کہ آپ کا ہے کہ اپنے وکیل سے وکل تو کہا میں نے تجھے وکیل بنایا یا بولیں اب اس تو ہوا میں نے تجھے اپنے نائف بنایا یا کہیں اب فوس تو یہ لے کا یا میں نے کام تمہارے سکوت کیا کہ تم یہ میرے کام میری طرف سے کریں یہ کام میری طرف سے کریں کہا میں نے فوسطو لے کا میں نے تیرے طرف حوالہ کیا تیرے حوالے کیا کہ تو یہ کام میری نعبت میں کریں یا کسی صاحب نے کہا جو ہے اب تم میرے طرف سے اس چیز کو بھیج دو ابشتہ یا تم میرے طرف سے اس چیز فلاں چیز کو حج کے لاؤ اور آخر کے یا تم میرے فلان غلام کو آزاد کرو میری طرف سے ہن میرے نعبت میں اور ان کی یاد ہے تم بھی میرے فلان لڑکی کا تم نکاح کراؤ اس کے پر پڑھو اس کی نکاح کرو اس کے اس کی نعبت میں وکالت میں یا میرے میرے طرف سے تم نکاح کا ایجاب پڑھیں قبول کرو جس ان کی یا نکاح کراؤ اور تلق یا طلاق دے دو نیابت میں اوغیر ہو یا اس کے علاوہ من الفاظ یعنی معلوم ہو یہ تمام چیزوں میں وکالت خرید و فروغ میں آزاد کرنے میں نکاح میں طلاق میں ان سب میں وکالت چلتی ہے تو اس کے علاوہ دیگر الفاظ جو کہ منال الفاظ عدالت ہے جو کہ دلالت کرتی ہے الوکالت ہی کسی کے وکیل ہونے پر بھی امر نکاح کسی مخصوص کام میں ہاں جی یعنی کہ تمام کاموں میں ابھی آئے گا آپ وکیل نہیں بنا سکتے محسوس کام میں آپ فلاں چیز کو بھیجنے میں فلاں چیز کو خریدنے میں فلاں کام کرنے میں محسوس کام میں کسی کو وکیل بننے پر دلالت کرنے والے الفاظ بولیں اور پھر لمور لتی یا ایسے کاموں میں یا جوفیہ توکیل جس میں کسی کو وکیل بنانا جائز ہے اس پر دلالت کریں اور فرماتے ہیں جس میں وکیل توکیل تو و الوکال کسی کو وکیل بنانا اور وکالت کا معاملہ جہاں جائز ہے ہاں اس پر دلالت کرنے والے الفاظ جو ہے آپ اپنی ایجاب میں کہیں اور اس طرح فرماتے ہیں ولو قال وکل تنی ہاں جی اور اگر جو ہے جس کو آپ وکیل بنا رہے ہیں وہ آپ سے کہیں ولو قال اگر وہ وکیل کہیں وکل تنی آپ مجھے اپنا وکیل بنا لیں فکال آپ نے کہا فکال موقل یعنی جس نے وکیل بنانا ہے کس اور کو تو آپ نے کہا موکل نے بنائے وکیل بنانے والے نے کہا نام ٹھیک ہے آپ میرے وکیل ہو اس نے کہا آپ مجھے اپنے وکیل بناؤ تو اس نے کہا نام ٹھیک ہے ہاں ہاں یعنی مطلب کہ آپ میرے وکیل ہو یہ کہیں نام کہیں تو ویخت ہو جائے گا اب اشارہ یا وہ ہاں جی نام نہیں بولا ہاں نہیں بولا لیکن اشارہ کے بیما ایسے الفاظ کے ذریعے سے یا ایسی حرحرکات کے ذریعے سے ید العالی تصدیق ہیں جو دلالت کرے اس کی بات کی تصدیق پر یعنی اس نے سر ہلایا اس بات میں سر ہلایا انہوں نے کہا آپ مجھے آپ مجھے اپنے وکیل بنا تو انہوں نے مسئلہ نہ جیسا آج کل السلام اوکے بنایا ٹھیک ہے بتا دیا یا سر ہلایا جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں تو بھی کفا کافی بھی ایجاب ہیں اس کے ایجاب میں ہاں مواکل کی طرف سے ایجاب میں یہی کافی ہے کہ اشارہ کریں یا منہ سے بولیں ہاں جی وہ ام القبول جو ہے یہ تو ایجاب تھا اماں قابول میں جو ہے کیا حدمند الفاظ ضروری ہیں فرمات الفاظ ضروری ہیں وکالتمِ قابول میں امن القبول حیثی ہو سہی ہے قول بھی صحیح ہے آپ نے فلاں شاہ سے بولے تم میرا وکیل ہو نے کہا قبول ہے مجھے قبول ہے میرا عظیم بولے قماء قول الوکیل جیسے قبول آپ نے کہا تم میرا وکیل ہو میں نے تو اپنے وکیل بنایا ہاں جی تو وکیل کا ہے جناج وکیل کے قبول تو ہاں مجھے قبول ہے یا کے اور تو ٹھیک ہے میں راضی ہوں اور مسلم زیادہ یا اس قسم کے الفاظ ہیں مایت العلاقبول جو کہ قبول پر دلالت کرنے والے الفاظ جو بھی بولیں کسی بھی زبان میں بولیں تو وہ قبول ہو جائے گا اس طرح عقد حجاب اور قبول کے لیے ہو جائے گا تو فرمایا قبول جو ہے یا الفاظ کے ذریعے سے بولے یا قبل تو بولا رضی تو بولا جیسا کوئی اور آلفاظ اوفیلاً یا اس نے کوئی کام کیا ہے عمل کچھ کام کیا اوفیلاً یا پھیل کے ذریعے سے ایسا کام کیا جس سے اس کی وکائل ہونے کے قبول وکیل کے وکائل ہونے کو اس نے گویا کہ قبول کر لیا ہے یا پھیل کے ذریعے سے قبول کرے کمال وقال الموکل چنانچہ موکل نے کہا یعنی جس مثلاً آپ نے کسی کو جب وکیل بنائے نا آپ نے تو آپ کو مواخل کہیں گے وکیل بنانے والا چنانچہ مواخل کہیں وکل تکا میں نے آپ کو وکیل بنائے پھر فل بے فلاں چیز کو بھیجنے میں آپ نے ایک شاخ سے بولا مثلاً جیسے میں نے آپ کو فلاں چیز کو بھیجنے میں مثلاً میرے فلاں موبائل کو, کو زبان سے تو خوش نہیں وہ موبائل لے جا کے بھوا اس نے بھیج دیا ہاں جی مناسب قیمت میں بھیج جائے تو اس سے کیا ہوگا لزم القبول بس اسی سے قبول لازم آ جائے گا سمجھو قبول عمل ہو گیا ہے اس اسی قبول کیا تھا تو اس نے یہ کام کر گیا آیا قبول نہیں کرتا تو یہ کام نہ کرتا تو اس کو قبول بالفیل کہا جاتا ہے عمل قبول کر کے ہے دونوں صحیح ہی باقی ساماتی و فی الوکالت وکالت نے لایو شرط تو ہے ہاں باقی بہت سے عقم جو ہے حجاب قبول ایک ساتھ شرط ہے نا جیسے عقدۂ نکاح میں خرید و فرخ میں سب میں ایک ساتھ ہے ابھی ایجاب کیا ابھی قبول کہنے ضروری ہے لیکن وکالت میں شہز و ہیں وحفی الکالت میں لائف شرط و نہیں یقین الجاب ہو یہ کہ ایجاب و ایجاب وکیل کی طرف سے ہوتی ہے وکیل بنانے کی طرف سے قبول وکیل درس سے ہوتی ہے تو شرط فرماتے ہیں شرط نہیں ہے یقن الجاب و القبول جو ہے ایک ساتھ ہو ہاں جی ابھی ادھر ایجاب کا یہیں پر قبول کہنا کوئی ضروری نہیں بل یسی ہو بلکہ صحیح ہے تاخیر القبول قبول ہے قبول تاخیر سے بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ دنوں بعد کچھ کچھ ہفتوں بعد وہ بولے ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دے دوں گا وہ بولے اور اسی حساب سے بعد میں ایک دو ہفتہ بعد ایک چند دن بعد اس نے ہانگ کہا تو وہ قبول ہو جاتی ہے بل یسی ہو تاخیر القبول انیل حجاب سے اجاب سے قبول تاخیر ہو سکتے ہیں البتہ جو ہے اس نے تاخیر مجھے بولا میں دیکھ کے بولوں گا بولا پھر بیچ میں اس سے ایسی کوئی بات صادر ہوئی یا کام صادر ہوئی جو تالاند کرتے کہ اس نے حجاب کو قبول نہیں کیا اس نے رد کیا ہے ہاں جی پھر تو جو ہے یہ ایجاب نہیں ہوگا اور پھر قبول نہیں ہوگا اس یہاں فرماتے ہیں تاخیر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مغرن شرد نہیں ہے بلکہ صحیح ہے تاخیر القبول ان انیل سے لیکن ایک شخص ان اگر واقع نہ ہو جائے ہاں جی علم یا کاشن کوئی ایسا کام واقعہ نہ ہو جائے دل جو دلالت کرتے رد دل ایجاب ایجاب کے رد کرنے پر وکیل کی طرف سے ایسا کوئی کام شادی نہ ہو جائے کوئی کوئی بات وہ نہ کرے کہ جس نے جس سے صحیح سمجھ میں آ جائے کہ اس نے ایجاب کو رد کیا ہے اس نے اس وکالت کو قابو نہیں ہے وہ خاموش رہا بعد میں جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے بول دیا تو وہ ہو جائے گا آئی حرمت یا یا یا جو یقن الوکالت معادن منجستا ہاں جی سے ہے وکالت منجس یہ مناجس کے مقابلے میں بعد میں معاللہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو حقیقت میں کیا ہے وکالت منجس ہونا چاہیے یعنی سائن تکناہ یہ کہ وکالت منجس ہو یعنی یہ نہ بولے فلان کام ہو جائے تو تم میرا وکیل ہے یہ صحیح نہیں ہے وکالت مناجس ہونا چاہیے اسے ڈن کہیں تم میرا وکیل ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے وہی جو ہے کہا جب آپ نے کہا تم میرا وکیل ہو تو کام بھی آج سے ہی شروع کرنا ضروری نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے میرا وکیل ہو فلاں کام میں لیکن یہ کام آپ نے ایک مہینہ بعد کرنا ہے مطلب ایک گھر کو بھیجنے کا آپ نے کسی کو وکیل بنایا اور اس سے اس سے اشرت کیا لیکن آپ نے یہ ایک مہینہ بعد شرط بیچنا ہے یا خریدنا ہے تو اس طرح صحیح ہے لیکن یہ نیوز صحیح نہیں ہے اگر فلاں کام ہو جائے تو آپ میرے وکیل ہو اس کو معلق بولتے ہیں یہ صحیح نہیں منجح ہونے چاہیے صاف کہنا ضروری ہے آپ میرا وکیل ہو میں نے آپ کو وکیل بنا لے اس طرح کہنا ضروری ہے بھائی جز و جیسا انتہ الوکالت و منجن ہاں یہ یجز کبھی یوز نہیں لفظ یجوز وجب کے ساتھ بھی جمع ہو جاتی ہے کیونکہ جواز کی کئی معنی ہیں جواز ایک جواز واجب کے ساتھ بھی اکٹھا ہو جاتے ہے میں جانتا سوچتا ہوں یہ اسی کے ساتھ جمع ہے یعنی لازم ہے کہ وکالت منجس ہو معلق نہ ہو تب جا کے معنی واضح ہو جاتے ہیں کیونکہ جواز بیمانی عام میں واجب بھی شامل ہے فلا و کال اگر لیکن اگر وہ کہیں ہاں جی کہیں ارید میں چاہتا ہوں ان وکیل لگا آپ کو وکیل بنا لوں بعد شہرینی دو مہینہ او بعد اور بعد مدین قضا یا اتنی مدت بعد میں دو تین مہینہ بعد تو لم یا کن تو یہ اقدن نہیں ہوگا اقدن یہ وکالہ کیا کیونکہ یہ منجس نہیں ہے اس نے نہیں بولا میں نے وکیل بنا لیا بلکہ بولا وکیل بناؤں گا تو یہ منجس نہیں ہوا بنایا نہیں ہے بناؤں گا تو یہ عقد وکال شمار ہوگا یہ ڈن نہیں ہوا البتہ و لگن انکار لیکن اگر یوں کہ وہ تو کل میں نے آپ کا ابھی وکیل بنا لیا اب یہ ڈن ہو گیا اس کو بولتے ہیں منجس ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو وکیل بنا لیا کوئی بھی کام کرنے سے چلے میں لیکن کام کے لیے شرح لگایا وہ شرح تھا یہ شرح لگا اللہ تصا رہا یہ کہ آپ تصرف نہ کریں گے پھر معاوس چیز میں وقت کالوج میں میں نے آپ کو وکیل بنایا ہے اس میں تصرف نہیں کریں گے مثلاً الآباد شرح ایک مہینے کے بعد جیسے میں نے آپ کو مثال دے دے گھر بیچنے کے لیے وکیل بنایا تو بولا اب آپ میں وکیل ہو اس گھر کو بیچنے میں لین ایک مہینے کے بعد بیچے گا یا خریدنے کے لیے وکیل بنایا ویسے کہا لین ایک مہینے کے بعد خریدے گا تو یہ صحیح ہے وکیل بنایا ڈن کر کے اما کام جو ہے شروع کرنے کے لیے ہاں جی جس چیز میں وکیل بنایا ہے اس میں کام شروع کرنے کے لیے تاخیر کی شرح لگا سکتے ہیں یہ وکالت کے ڈن ہونے سے منافی نہیں ہے اور مدت دن کا یا ایک مہینے کے بعد یا اسی مدت بعد صاحب صحیح عدالوکالت وکالت کا آغاز یہاں پر صحیح ہے اس کے برعکس جو ہیں ولا یا جو جو جائز نے تعلق الوکالت وکالت کو معلق کرنا اللہ شرط ان ایک شرط کے ساتھ یہ فلاں کام ہو جائے تو تم میرا وکیل ہو اس کو بولتے ہیں معلوم یہ صحیح نہیں اس طرح عقد وکالت وجود میں نہیں آتے اس لیے فرماتی فلوکیل دوری وکیل دوری جو ہے توضیع خود کر رہے ہیں دوریاں سے میں اس کو بولتے ہیں ایک بندہ کسی سے کہے تو ہاں جی اگر تم مجھ کو وکیل بنائے تو میں تم کو وکیل بناؤں گا ہر ایک کو وکیل بننا دوسرے پر موقوف اب یہاں کہہ رہے ہیں جب بھی میں آپ کو معزول کروں تو میرا تو آپ میرا وکیل ہوگا تو معزول کرنا وکیل بننے پر بننے کی لیے ہو گیا تو اس کو بولتے ہیں اب وکالت دوری یعنی ایک دوسرے پر موقف ہونا تو آرمات خت وکیل دوری جو ہے واوا واہ وہ یہ ہیں کہیں مح تو معذہ جب بھی میں آپ کو معذور کروں فاندہ وکیل ہوں تو تم میرا وکیل ہو یہ آپ فرماتی یہ حقیقت میں اس اس لفظ کا کہنے والا حقت میں اس کے ظاہر معنیٰ لینے نہیں چاہتے ہیں ریسرد حقیقت میں وہ ایسا کہنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ لانا مراد بلکہ اس کہنے والے کا مراد ادوید وکالت میں تاکید مقصود ہے بلمقا موالگات بھی احکامی الوکالتی اور احکام مبالغات میں مبالغہ کرنا محسوس ہے لاشترات لا الوکالت بلاضل نہ کہ اس کا مقصود وکالت کو اس کی عزل کے ساتھ معذول کرنے کے ساتھ مشروط کرنا محسوس نہیں ہے اس وقت تھوڑا توزیع کی ضرورت ہے انشاءاللہ کل کے درست میں دوبارہ دے دوں